جان لو کہ دینا کی زندگ تو ناؤ مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس میں کی طرح جس کا آگاواسبزا کسانو ہے کو بھایا پھر سوکھا کے تو اسے زرد دیکھے پھر روندن پامال کیا ہوا ہو گیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخش اور اس کی رضا اور دینا کا جیاں تو ناؤ مگر دھوکے کا مال